اوزب من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ص و القُرآن و ذکر بلدی نقف روف عزتوں و شقاق کم من قبلهم من قرن فنادوا ولا تہی مناس سورہ سعاد مکی صورت ہے نزولاً اٹتیس نمبر سورہ قمر کے بعد نازل ہوئی ہے جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں اٹھتیس نمبر ہے سورہ صوفات کے بعد دونوں نمبر اس کے اٹتیس ہیں لیکن نزولاً سورہ قمر کے بعد اور ترتیباً سورہ صافات کے بعد ہر صورت کے آغاز میں ہم کچھ ابتدائی ضروری باتیں اس سورت سے متعلق ذکر کرتے ہیں اور اس صورت کا ایک مختصر خلاصہ یہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ صورت کو سمجھنا آسان ہو جائے ہمارے درس کا فرق دیگر دروس کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں ہے ایک اس چیز میں ہے کہ ہم ہر صورت کے آغاز میں پانچ ضروری باتیں ذکر کرتے ہیں جن کو ہم امور خمسہ سے تعبیر کرتے ہیں تو ایک بات ہم نے ذکر کی کہ یہ سورت مکی ہے اور نظولن اور ترتیباً دونوں اٹتیس نمبر ہے لیکن نظولن سورہ قمر کے بعد جبکہ کہ ترتیباً سورہ صافات کے بعد ربط اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ مختلف وجوہات پہ ہے وہ کیا وجہ ہے کہ سورہ سعد کو سورہ شفات کے بعد ترتیب میں رکھا گیا ہے سورہ سبا سے یہ ایک مضمون چلا آ رہا ہے اور سورہ سبا سے یہ قرآن مجید کا یہ چوتھا حصہ ہے جو شروع ہے سورہ سبا میں مضمون تھا قہریہ کی نفی تھی بل وجوہل کہ اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑا نہیں سکتا یہ چار وجوہات کے ذریعے قہریہ کی نفی کی گئی سورہ فاتر میں اس پر دلائل اقلیہ ذکر کیے گئے سورہ یاسین میں دلیل نقلی صاحب یاسین سے ذکر کی گئی شفاعت قہریہ کی نفی پر سورہ شفات میں عجز المستفین عاجزی ان برگزیدہ مخلوق کی ذکر کی گئی کہ وہ کسی کی کیا سفارش کر سکیں گے بلکہ وہ تو خود آجز ہیں سورہ سعد میں مزید ترقی کی جا رہی ہے سورہ شافات کے مضمون پر کہ صرف عاجز نہیں ہے بلکہ اللہ نے انہیں طرح طرح آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے تو جو خود اپنے آپ کو آزمائشوں سے نہیں نکال سکتے اور آزمائشوں اور مصیبتوں سے نہیں بچا سکتے تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے وہ تمہاری کیا دستگیری کریں گے وہ تمہارے لیے کیا غوث آزم بنیں گے بل اب تلو بل ابتلا سے بلکہ انہیں آزمایا گیا ہے انہیں ان پر امتحانات لائے گئے ہیں طرح طرح کی مصیبتوں کے اور مشکلات کے دوسری وجہ گزشتہ صورت میں عز المستفین ذکر کیا گیا نو پیغمبروں کی آجزی وہ بیان کی گئی تو اس صورت میں نو مزید پیغمبروں کی آجزی یہ بیان کی جاتی ہے سورہ سعد اصل میں یہ سورہ صحفات کا تکملہ ہے جیسے سورہ توحا سورہ مریم کا تتمہ تھا تو اسی طرح سورہ سعد یہ سورہ صافات کا تتمہ ہے یہاں پر دیگر نو پیغمبروں کی آجزی وہ بیان کی جا رہی ہے تین پیغمبر یہ تفصیل ذکر کیے جا رہے ہیں جبکہ چھ پیغمبروں کے واقعات اجمالن بیان کیے جاتے ہیں داود علیہ السلام سلیمان اور ایوب ان تین پیغمبروں کے واقعات تفصیل جبکہ چھ پیغمبروں کے واقعات اجمالن ابراہیم اسحاق یعقوب اسماعیل یسع اور ذوالکفل یہ چھ پیغمبروں کے واقعات اجمالن جبکہ تین پیغمبروں کے واقعات تفصیل یہ ذکر کیے جا رہے ہیں یہ اگلی وجہ گزشتہ صورت میں آیت نمبر پینتیس میں تھرٹی میں ذکر کیا گیا انم کانو ازاکیل لا اللہ یس تقبیر مشرقین سے جب کہا جاتا ہے جب ان کے سامنے کل میں توحید بیان کیا جاتا ہے تو تکبر کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں چونکہ اس صورت میں گزشتہ صورت کے مضمون پر ترقی ہے تو اس صورت میں آیت نمبر چھ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ صرف تکبر نہیں کرتے بلکہ اپنے تابیداروں کو بھی منع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ امشو جائیں جائیں ان سے اس پیغمبر کی بات نہ سنیں وس برو آلہ آلحتی اور اپنے آلیہ پر ڈٹ جاؤ اور بالکل اس کی بات نہ سنو صرف خود تکبر نہیں کرتے بلکہ اوروں کو بھی پیغمبر کی تابے داری سے منع کرتے ہیں اور اس کے بیان سننے سے منع کرتے ہیں یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت کا اختتام کیا گیا توحید پر سبحان عرب رب العزت عما یسفون تسبیح بھی ذکر کی گئی اور والحمدللہ رب العالمین تحمید بھی ذکر کی گئی تو اس صورت میں توحید پر دلائل نقلیہ ذکر کیے جا رہے ہیں بے احوال الانبیاء پیغمبروں کے احوال کے ذریعے دلیل نقلی ذکر کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ پیغمبر مخلوق میں سب سے برگزیدہ مخلوق ہے وہ آجز ہیں اور کہ ان کے پیغام میں توحید کا پیغام ہے اور ان پر طرح طرح کی آزمائشیں آئی ہیں تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق حمد و ثنا کے لائق صرف اللہ ہے الوہیت کی تعریفیں صرف اسی کے لیے لائق ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر ایک سو ستاسٹ اٹھاسٹھ انتر میں ذکر کیا گیا ون سکسٹی سیون سے کہ مشرقین کہتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے لو انا عندنا ذکر من الاولین ہمارے پاس اگر نصیحت کی کتاب آئی ہوتی تو ہم بڑے تابے ہوتے تو اس صورت کے آغاز سے ہی ذکر کی یعنی قرآن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سواد و القرآن ذکر کہ جب ان کے پاس وہ نصیحت کی کتاب آئی تو پہلی فرصت میں ہی انکار کر بیٹھے یعنی صرف زبانی جمع خرچ تھا وہ دعویٰ کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نصیحت آ جائے تو ہم مانیں گے جب وہ نصیحت کی کتاب آ گئی تو اس سے انکار کر دیا یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر پندرہ میں ذکر کیا گیا تھا انہاد اللہ سکھرم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو ظاہر صرف قرآن کے بارے میں کہتے ہیں نہیں بلکہ قرآن کے بیان کرنے والے کو بھی ساہر کہتے ہیں اس صورت میں آیت نمبر چار میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ کالل کافرون ہاحر کذاب تمہیں قرآن کی وجہ سے برا بلا کہیں گے ورنا پیغمبر کی ذات کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن قرآن کو وہ جادو سمجھتے تھے کہ اس کتاب کے لیے ایک بندہ ایک مرتبہ وہ کان لگا کے سنے تو بس اس پر اثر ہو جاتا ہے اور وہ اس پر جادو ہو جاتا ہے تمہارے بارے میں بھی یہی کہیں گے تو تم پر بھی قرآن کی وجہ سے فتوا لگائیں گے یا گزشتہ صورت میں جنت کی عورتوں کے بارے میں کہا گیا آیت نمبر اڑتالیس میں وہ ان دم قاصرات و <عِين> اور ان کے پاس قاصرات الترف روکنے والی اپنی نظروں کو روکنے والی اپنے شوہروں پر اور عین بڑی آنکھوں والی اس صورت میں چونکہ ترقی ہے ماقبل مضمون پر تو اس صورت میں آیت نمبر باون میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ان دم قاثرات اطراب کہ ان کے پاس تاثرات و طرف ہوں گی اطراب ہم عمر عمر بھی سیم ہوگی اور عمر بھی ایک جیسی ہوگی یعنی عمر میں تفاوت نہیں ہوگا کیونکہ ہم عمر لوگوں میں بے تکلفی وہ نہیں ہوتی یا گزشتہ صورت میں فرشتوں کی صفت وہ ذکر کی گئی و صفات اسی طرح آگے وہ ان نالنخ نافون اور ہم یہ صف بنائے ہوئے ہیں تو اس صورت میں فرشتوں کی صف بندی کی ایک مثال ذکر کی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا فصل ملا اکت کل اجمعون تو ساروں نے بیک وقت سجدہ کیا کیونکہ فرشتے یہ اللہ کے سامنے صف بستہ مخلوق ہے صف بنائی مخلوق ہے یا گزشتہ صورت میں جہنمیوں کی خوراک ذکر کی گئی لاکل من شجرم من زکوم کہ وہ زقوم کے درخت سے کھائیں گے اس صورت میں ماقبل مضمون پر ترقی ہے کہ صرف زقوم کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ جو جہنمیوں کے زخموں کا پیپ ہوگا وہ بھی ان کے کھانے کی یعنی ان کے لیے طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کا عذاب ہے ان کے کھانے پینے کے لیے ماقبل مضمون پر ترقی ہے یا گزشتہ صورت میں پیروں کے اور مریدوں کے آپس میں جہنم میں وہ مکالمہ وہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر کیا گیا اور آپس میں ایک دوسرے پر وہ الزامات وہ عائد کریں گے اس صورت میں وہی مکالمہ تابے داروں کا اور ان کے مقتداؤں کا کہ جن کی انہوں نے تابیداری کی تھی ان کا مکالمہ مزید واضح انداز میں وہ ذکر کیا جا رہا ہے امتیازات سورا ممزا تو کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں اس انداز پر نہیں ہیں سورت ممتاز ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے پر کہ جب ان کے پاس وہ دو جھگڑا کرنے والے وہ آئے فیصلہ کرنے کے لیے دیوار پلاں کر وہ آئے یہ واقعہ داود کا یہ کس قرآن میں کہیں اور نہیں ہے یہ صرف اس صورت میں ہے یا صورت ممتاز ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہنے پر یا داود جعلنا کا خلیف تنفل ارد حضرت داؤد کی دیگر صفات قرآن میں آئی ہیں لیکن اس صورت میں داود کو خلیفتن تنفیل عرد خلیفہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے نائب مانا غلط ہے وہاں پہ مانا کریں گے ان جعلنا کا خلیف تنفیل ارض آیت نمبر چھبیس میں یا صورت ممتاز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ان کی جہاد کے لیے گھوڑوں سے محبت کے اظہار پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ان پر جہاد کے وہ گھوڑے وہ ان کے پاس لائے گئے اور ان کا ان گھوڑوں کے ساتھ جو اظہار محبت ہے سورت میں یہ واقعہ ہے اور قرآن میں دیگر جگہوں پہ نہیں ہے اسی طرح سورت ممتاز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پر کہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے لائم بغیل اہدم من بعدی کہ میرے بعد وہ کسی کے لیے مناسب نہ ہو آیت نمبر پینتیس تھرٹی حضرت سلیمان کو اللہ نے ایسی بادشاہی دی تھی یا سورت ممتاز ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس اولاد کے پیدا ہونے پر کہ جو سالم اعضا کے ساتھ وہ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ صرف ایک جسہ تھا اور ایک مجسمہ تھا یہ اور صحیح سالم اعضا کے ساتھ وہ پیدا نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش اور ایک امتحان تھا کہ اسی طرح صورت ممتاز ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے کی اس قسم کھانے پر کہ انہوں اس کی انہوں نے یہ اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی اور پھر اللہ نے انہیں طریقہ بتایا کہ اب اپنی قسم سے نکلو گے کیسے تو یہ واقعہ حضرت ایوب کا قرآن میں کہیں اور پر نہیں ہے اسی طرح صورت ممتاز ہے کہ اس چشمے کے بیان پر کہ حضرت ایوب کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور حضرت ایوب سے کہا کہ اس میں نہا لو ہاضا مغ یہ اس چشمے کا بیان یہ دیگر قرآن میں نہیں ہے صرف اسی صورت میں ہے کہ اور بھی بہت سارے امتیازات ہیں اسی طرح صورت ممتاز ہے جہنمیوں کے اس قول پر کہ بروز قیامت حق پرستوں کو حق پرستوں کے بارے میں کہیں گے وقالو ما مالا لا نار جالن کن نہ کہ یہاں پر اس جہنم میں تو ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے کہ جنہیں ہم شری کہتے تھے جنہیں ہم اشرار میں گردانتے تھے کہ یہ تو شری لوگ ہیں انہوں نے شر اور فساد پیدا کیا ہے کہ آج یہ جہنم میں نظر کیوں نہیں آ رہے مالا لانا را رجالن کن نانا ادم من الشر اتنا سکرین ہمزاغت آن کیا ہم نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا یا آج ہماری نظریں جو ہیں ان سے ٹیڑی ہو گئی ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے مقصد الصورة مقصد اسور علی المستفین ان برگزیدہ مخلوق پر اور برگزیدہ پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات گزشتہ صورت میں ان کی آجزی تھی اس صورت میں اس مضمون پر ترقی کی جا رہی ہے کہ صرف عاجز اور کمزور نہیں بلکہ اللہ نے ان پر طرح طرح کی آزمائشیں وہ لائی تھیں اور وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے تھے تقسیم سورا سورت تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول سولہ آیات باب اول میں مقاصد اربعہ سے جو اعراض کرنے والے ہیں اور جو تکبر کرنے والے ہیں انہیں زواجر دیے جا رہے ہیں بالکل آغاز میں ترغیب القرآن ہے یہ مختصر خلاصہ ہے بالکل آغاز میں ترغیب الاقرآن ہے اور پھر قرآن سے اعراض کرنے والوں کو زجر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد زجر ہے پیغمبر کا مذاق اڑانے والوں کو کہ جو پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں زجر دیا گیا ہے اور پھر زجر ہے انکار آخرت پر اسی طرح زجر دیا گیا ہے انکار توحید پر بھی اجا تاحدہ یہ قرآن پر زجر دینے کے بعد پھر زجر دیا گیا ہے انکار توحید پر اور پھر اس کے بعد انکار رسالت پر اور پھر انکار آخرت پر دوسرا باب یہ آیت نمبر سترہ سے آیت نمبر ستر تک ہے سترہ سے ستر تک اور یہ سورت کے دعوے سے متعلق ہے یہ باب اور اس باب میں ال ابتلا الانبیاء امبیا ال ابتلا برگزیدہ مخلوق اور مخلوق میں سب سے جو برگزیدہ اور چنی مخلوق ہے انبیاء تو ان پر ابتلاعات اور ان پر آزمائشوں کا بیان ہے تین پیغمبروں کی آزمائشیں اور ان کا واقعہ تفصیل ذکر کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد چھ پیغمبروں کا اجمالن داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام ان پر ابتلاح اور آزمائشیں یہ تفصیلی واقعہ اور پھر اس کے بعد ابراہیم اسحاق یعقوب یسع ذلقفل اسماعیل یہ پیغمبر اس باب میں سب سے پہلے حضرت داود کا واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے پھر دلیل عقلی توحید پر یہ ذکر کی گئی ہے ترغیب القرآن اور ایک دلیل نقلی پھر دوسرا واقعہ حضرت سلیمان کی ابتلا پر تیسرا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ابتلا پر اور پھر یہ چھ پیغمبر ان کی آزمائشیں ان کا مختصر تذکرہ وہ کیا جاتا ہے باب کے آخر میں بشارت دی گئی ہے اور تخویف دیا گیا ہے اور جو اصل دعویٰ ہے سورت کا تو وہ خلاصہ ذکر کیا گیا ہے اور پھر باب کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے تیسرا باب یہ آیت نمبر اکہتر سے سورت کے آخر تک ہے تیسرے باب میں فرشتوں کی آجزی وہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ یہ سورت یہ ماں قبل سورت کا تتمہ اور خلاصہ ہے تو اس میں فرشتوں کی آجزی اور اسی طرح ابلیس کا تکبر وہ بیان کیا جاتا ہے اور سورت کے آخر میں ترغیب القرآن ہے جیسا کہ سورت کا ابتدا اور سورت کی ابتدا وہ ترغیب کے ساتھ وہ کی گئی ہے تو سورت کا مقصد ال ابتلا عل مستفین بلکہ ہم اس انداز میں ہمارے استاد محترم وہ ذکر کرتے ہیں کہ بل اب تلو بالمصائب کہ صرف آجز نہیں بلکہ کہ انہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے اور انہیں طرح طرح کی مصیبتوں کے ذریعے ان پر آزمائشیں وہ کی گئی ہیں انشاء اللہ کل سورت کا ترجمہ وہ پڑھیں گے واخر دعوانا ان الحمدللہ الحمد للہ